Yeah uh -huh. وعلیکم الرحمۃ اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد صورت الحجرات ہے اور جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ تین سورتیں یہاں مدنی ہیں 26 سے پارے میں سورۃ محمد کا ہم نے مطالعہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم قتال کا تذکرہ تھا سور فتح کا مطالعہ کیا حضور علیہ السلام کے دین کے غلبے کا معاملہ اور مشن اس کا بیان تھا اب صورت الحجرات ہے کہ دین غالب ہو جائے اور اسلامی ایک ریاست قائم ہو تو اس کے لیے رہنمائی کے حوالے سے کچھ اصولی باتیں یہ سورت الحجرات میں ہمارے سامنے آتی ہیں سورت الحجرات بھی مدنی سورت ہے جیسے کہ ذکر کیا گیا اسلامی ریاست کے لیے اصل اصول کیا ہیں ان میں سے کچھ کا بیان ہے اسی طرح مسلمانوں کی معاشرت ن باتوں سے خراب ہوتی کن برائیوں کی وجہ سے دل پھٹتے ہیں ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں ان پر توجہ دلائی گئی تاکہ دل جڑے رہیں اور ٹوٹنے سے بچے رہیں پھر ایک اسلامی ریاست اگر قائم ہو جائے تو اس میں شہریت کی بنیاد کیا ہوگی سٹیزن شپ اصلن کس کے لیے ہوگی اس کا بھی تذکرہ ہے ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو دیگر غیر مسلم معاشرے بھی تو ہوں گے ان کے ساتھ اسلامی معاشروں کا تعلق کس بنیاد پر استوار ہو سکتا ہے یہ بھی ایک نقطہ ہے یہ مباحث اس صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے ان اس کی ایک اہمیت یہ کہ آیات تو 18 ہیں تفصیل تھوڑی تو ہے اس میں آیات 18 ہیں لیکن پانچ مرتبہ یا ایوہل لدینہ آمنو یا ایدینہ آمنو یا ایدینہ آمنو کے الفاظ آئے ہیں نمبر دو پانچ ہی مرتبہ کم و بیش اطلا اطلا اطلّہ اللہ سے ڈرو یہ الفاظ بھی آئے ہیں پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں اور تمام صوبوں کے بورڈز میں جو گریجویشن کا سلیبس ہے اکثر مقامات پر سورت الحجرات گریجویشن کے سلیبس میں شامل ہے اور اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے تو یہ بڑی اہم صورت اس اعتبار سے بھی کہ ہمارے تعلیمی نظام میں تھوڑا بہت اگر کہیں اسلامیات میں قرآن کا کچھ حصہ ہے تو گریجویشن کے لیول پر یہ سورہ حجرات اس میں شامل ہیں اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے اسم اللہ الرحمٰن الرحیم یادینہ آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو لا تقدم و بین و رسول ہی اپنے معاملہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ اور سادہ ترجمہ کیا ہے آ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو وط تک اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ سمی علیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو کیا مطلب جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی باؤنڈری سیٹ کر دی اس کے اندر رہو حدود متعین کر دی اس کے اندر رہو کون سے معاملے میں ہر معاملے میں عبادات آپ کہیں گے عبادت میں کیا مطلب بھائی حضور نے عشاء کی کتنے کتنی, نما... کتنی رکعتیں فرض کی تو میرے پاس بڑا ٹائم ہے میں, میں چھ پڑھ لوں چار ہی چار کو طویل کر لوں اکیلے اگر پڑھو امام صاحب نہیں کریں گے بھائی آدھے گھنٹے کی پڑھ لوں چار پڑھوں گا پانچوی نہیں بڑھ سکتا یہ عبادات کے اندر بھی فکسن ہے نا ایک مثال اسی طرح گھریلو معاملات میں حلال حرام کے احکامات دیے یہ حرام ہے تو چھوڑو بھائی اجتماعی معاملات کے اندر پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے بل پاس کر رہی چلو بھائی یہاں پہ فلاں چیز کو ہم اوکے کر دیں ایسی چیز او کے نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے تو میرا انفرادی معاملہ یہ ہم سب کے اجتماعی معاملات ہو اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ یہ ہے جو ایک اسلامی ریاست کے لیے بھی ہے اس کی اچھی تعبیر خوش قسمتی سے کرا داد مقاصد آبجیکٹ ریزولوشن جو 1949 میں پاس ہوئی اور اسمبلی نے پاس کی تھی کسی مدرسے میں پاس نہیں ہوئی تھی اسمبلی میں پاس ہوئی تھی اور نواب بھی موجود تھے مسلم لیگ کے چودھری بھی موجود تھے اور سارے ہی موجود تھے چند علم بھی تھے علامہ شبیر احمد عثمانی بھی تھے رحمت اللہ علیہ بہرحال تو سب نے مل کر پاس کی تھی لکھ دیا کہ سوورٹی بلانگس ٹو اللہ اس زمین پر حاکمیت اللہ کے لیے ہمارے لیے نہیں یہ ہماری سیاسی پارٹی جو نعرے لگاتے ہیں نا عوام کی حکمرانی یہ غلط نعرے ہیں بلکہ اجازت دیجئے مجھے یہ کفریا نعرہ ہے حاکمیت تو اللہ کی تمہاری میری کہاں سے آ تم تو میں بند... تم اور میں تو بندے ہیں بھائی تین دفعہ قرآن کہتے ہیں حکم و اللہ للہ سوری سکھیا چالیس بھی ہے ہاں یہ کہو کہ بھائی نظام ہم چلاؤ بھائی لیکن کیسا چلاؤ گے اس کو حاکم مان کر سیکنڈلی نو لیجسٹریشن وڈ بی میڈ ریپگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ سننا قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اس کے اندر ہے کہ جو جاؤ کر کوئی ایشو نہیں اس کے باہر نہیں جا سکتے اس کی پریکٹیکل سپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں یہ تفصیل کا موقع نہیں منڈا بہت تفصیل ہو جائے گی استاد محتب ڈاکٹر اسار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک وہ جو خطبات خلافت کا ذکر ہوا یا اثر حاضر میں نظام خلافت اور اس کا طریقہ کار اس میں یہ تفصیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ کہ پولیٹیکل لیول پر اس کی کیا ایک عملی شکل ہو سکتی ہے کچھ بیسک انسٹیٹیوشن ہیں ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے وفاقی شریح عدالت ہے اسلامی نظریاتی کونسل ہے علماء بھی موجود ہیں اب اس کی پریکٹیکل شکلیں کیا سکتی ہے وہ اس سب اس میں بیان کی گئی مثال کے طور پر پارلیمنٹ بل بنائے اگر میں اور آپ عام آدمی مسلمان محسوس کری کتاب و سنت کے خلاف ہے میں عدالت کا دروازہ کھٹا خٹ سکوں شریعت شریع کا معاملہ تو عدالت ججز ہوں مگر وہ قرآن و سنت کو جاننے والے ہوں میں یہ ثابت کروں کہ غلط بنا ہے قانون اور پھر وہ عدالت کے ججز پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ ساتھ یہ کتاب و سنت کے خلاف امینڈ کریں یہ آئیڈیلی اچھی سچویشن ہو سکتی ہو نہیں رہی ہو سکتی ہے اگر اس حکم قرانی پر عمل کرنا چاہے تو یہ میں نے صرف اس سے اشارہ کیا کہ امت کے علماء یا امت کا درد رکھنے والے کورے نہیں بیٹھے ہوئے پریکٹیکلی تھیوریٹیکلی چیزیں موجود ہیں بس ویل پاور چاہیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ورنہ تھیوریٹیکلی انٹلیکچل لیول پر کتابی شکل میں یہ سارا ورک یا پیپر ورک موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اجتماعی سطح پر ان کی کیا شکل ہوگی اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو تو اس کو ریکٹیفائی کیسے کیا جائے گا کرنا چاہیے ریکٹیفائی سورہ سورٹی 59 میں ہے کسی معاملے میں نظام جھگڑا پیدا ہو جائے تو معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ میرے گھر کا مسئلہ ہے میں عالم دین سے پوچھ لوں گا بھائی اجتماعیت کا مسئلہ بائیس کروڑ کی عوام کی پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے اب کیا کریں گے تو یہ میکینزم بنانا پڑے گا تو وہ موجود ہے انسٹیٹیوشن بیسکلی موجود ہیں اس کا میکینزم اس کا روڈ میپ موجود ہے مسئلہ ہے کہ جس کی بل ہوگی انشاءاللہ وہ کر پائے گا اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم تو پچھلے دس سال میں بھی دعا کرتے رہے بیس سال میں بھی دعا کرتے رہے آج بھی دعا کریں گے آج جو بیٹھے حکمران ان کو اللہ قبول کر لے سوچے نا میں کہتا ہوں میرا بچہ میرے لیے صدقہ کا بن جائے کتنی بڑی بات ہے جی بائیس کروڑ میں تمہارے ذریعے اللہ شریعت نافذ کروا دے اور یہ بائیس کروڑ نائنٹی ایٹ پرسینٹ مسلمان ہیں یہ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں ان حکمرانوں کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا خدا کی قسم یہ سوچ تو نہیں اس کو مرنا سب نے یار سب نے جانا ہے بچے گا کوئی نہ کوئی بچائے کوئی بچائے تم بھی جاؤ گے ہم بھی جائیں کر جاؤ ایسا کوئی کام ایسا کوئی کام کر جاؤ کہ بائیس کروڑ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں میرے پاس اس کے بعد کچھ اور پیش کرنے کے لیے نہیں یہ لائیو جا رہا ہے پہنچا دو بھائی میڈیا پر بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے بھی ہم دعا کرتے ہیں تمہارے لیے بھائی تمہارے آئی کے صاحب ہمت پکڑ لیں تمہارے حوضرا ہمت پکڑ لیں ہم نے تو اپریشیٹ کیا تم نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ کا ماڈل بنانا چاہتے ساری مخالفتوں کے بابو جب ہم نے کہا چلو کسی نے نام تو لیا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے بھائی ہمیں کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے ہمیں تو دین چاہیے شریعت چاہیے یہ نافذ کر سر آپ کو لیکن شریعت امیرکا کی شریعت نہیں ہوگی وہ وہ رشیہ کی نہیں ہوگی وہ چائنا کی نہیں ہوگی وہ آئی میں ورلڈ بینک نہیں ہوگی وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ نافذ کروں پیچھے چلنے کو تیار ہے سمپل از دیٹ اللہ تعالی ہمیں ہمارے حکمرانوں کو اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے بہرحال اس میں بہت تفصیلات ہیں میں کچھ تفصیل زیادہ یعنی کر گیا لیکن آپ مطالعہ کیجئے تفصیلی دروس بھی ہیں یہ سورہ حجرار منتخب نصاب استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس میں بھی اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی انشاءاللہ ایک اعلان میں کر دیتا ہوں کہ یہ ایک رکو پڑھیں گے اور چار اکت ادا کریں گے تو تفصیل زیادہ ہے ایک رقو مکمل کریں گے تھوڑی تفصیل ہے ابھی اور پھر چار اکت ادا کریں گے ان اللہ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے دوسری آیت یا ایوہ آمنو اے ایمان والو لا فوق صوت النبی اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا و لاتر اور اس طرح ان کے رو برو زور سے بات نہ کرنا جیسے آپس میں دوسرے سے باتیں کرتے ہو ہلکے انداز میں لائٹ موڈ میں انتہب امال ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں وہ ان تم لات اور تمہیں شعور بھی نہ یہ پورے قرآن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے حوالے سے سب سے زیادہ حساس آئے تھے موسٹ سینسیٹیو ورڈ آف دا قرآن جو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ادب اور احترام کے تعلق سے ہے تمہاری آواز بھی نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر نہ جائے ایک صحابی رضی اللہ عنہ قدرتی طور پر ان کی آواز بلند انہوں نے گھر میں بند کر لیا نماز کی جماعت کی نماز بھی چھوڑ دی حضور نے پوچھوایا بھائی تم کیوں نہیں آتے یا رسول اللہ میری تو آواز ویسی تیز ہے میں مسجد میں آیا کہیں آپ بات کر رہا ہوں میری آواز میں کسی سے بات کرنے لگوں تو میرے دو گئے نا سارے یہ ہے صحابہ اس آئے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت دھیمی آواز میں گفتگو کرتے حضور کے سامنے تو حضور فرماتے بھائی آواز تھوڑی بلند کرو تمہاری آواز نہیں آ رہی یہ ہے ادب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا استاد معترم ڈاکٹر سراز صاحب نے ایک اور انداز سے سمجھایا دنیا میں ہر قوم کو کوئی ہیرو چاہیے ہوتا ہے تلاشنا پڑھتا ہے یا ہوتا ہے اس کی اقوال ہوتے ہیں اس کی اس کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے اس کی ٹوپی بھی ہوتی بابا اے قوم کی بھی تو مشہور ہے نا اب تو بےچاری ٹوپی بھی کہاں چلی گئی ہاں جی شیروانی بھی بیچاری کہاں چلی گئی جی اس کی اس کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے اس کے کوٹیشنز ہوتی ہیں اس کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ کوڈ کر کے قوم کو متحد کیا جاتا ہے یہ پونے دو ارب مسلمانوں کو کسی ہیرو کی ضرورت نہیں ہمارے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زندہ نمونہ ہے پوری دنیا گھوم جائیے ڈھائی سو ممالک تو معروف ہے نا کہیں بھی اگر ہم لسٹیں نکالیں گے ملک ڈھائی سو تین سو نکل آئے گی تین سو ممالک میں کسی مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوگا کتاب میں نہ بھی پڑھاؤ تو ماں باپ کو پتا کہ کرنا کیا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوگا مسلمان کے گھر میں کیا کہا جائے گا ازان کہی کہ جائے گی اس کے سب کو پتا ہے ساتویں دن کیا ہوگا جی عقیقہ ہوگا سب کو پتا ہے ایسٹ میں ہو ویسٹ میں ہو ساؤتھ میں ہو نارتھ میں ہو یہ کیا ہے یہ جوڑنے والی سنت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک مثال ہے ورنہ ایسی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی بلا مبالکہ تو اس امت کو جوڑنے والی شے وہ رسول اللہ علیہ السلام کا طرز عمل ہم لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں اس سے ہاتھ اوپر باندھ لیا نیچے باندھ لیا چھوڑ دیے بھائی سب چار فرض پڑتے عشا کے چھ نہیں پڑتا کوئی پانچ نہیں پڑتا ہر بندہ ہر رقت میں ایک, رکو, ایک قیام کرتا ہے ایک رکو کرتا ہے دو سجدے کرتا ہے کسی نے تین سجدے کیے ہیں ایک, ایک رکت میں کسی نے دو رکو کیے ایک رکت میں کسی نے یہ کہا کہ پہلے میں رکو کروں گا پھر میں قیام کروں گا پھر میں سجدے کروں گا کبھی دیکھا پہلے قیام پھر رکو پھر سجدے ایک رکت میں ایک قیام ایک رکو دو سجدے ایسا ہی ہے کہ نہیں کس نے بتایا یہ حضور نے بتایا ہے زندہ نمونہ ہے محمد مصطفیٰ کریم علی سلاۃ السلام کا ہاتھ اوپر نیچوں گئے فنیشنگ تشیس کا یہ بیوٹی ہے سب جوڑنے والے علماء بڑے بڑے اولما جو چلے گئے وہ اور جو حیات ہیں وہ اللہ ان پر اپنی رحمت نادل فرمائے سب نے کس طرح سمجھایا بھائی یہ ہر حدا حضور کی ادا ہے حضور کے پیارے صحابہ کی ادائیں ہیں حضور سے ہی سیکھی انہوں نے ہر ادا اللہ نے قیامت تک محفوظ کر دی کوئی ہاتھ اوپر ماننے تو یہ بھی سنت کو نیچے مارنا یہ بھی سنت کو چھوڑ کے پڑ رہا ہے یہ بھی سنت جوڑو امت کو حضور تو جوڑنے کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کا معاملہ اور ادب کا معاملہ کیا ہے یہ ہے جذباتی لگاؤ جو حضور سے ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اللہ نے فرما دیا تمہاری آواز بھی ان کی آواز سے اوپر نہ جائے اور ایسے ان کے سامنے رو برو باتیں نہ کرنا ذرا لائٹ موڈ میں جیسے ایک دوسرے سے اپنے والد کا ایک نام لے میں ہوں اپنے استاد کا ایک نام لے رہا ہوں کسی بزرگ کا ایک نام لے رہا ہوں کسی مشہور شخصیت کا اور ایک نام لے رہا ہوں لے کس کا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت فرق ہونا چاہیے بہت فرق ہونا چاہیے ان کا نام لیتے ہوئے بھی ادب کا معاملہ ان کے تعلق سے کلام کرتے ہوئے بھی ادب کا معاملہ یہ جو باز ہمارے یہاں شعرا نے ہر, ہر تا, ہلکی انداز میں گفتگو شروع کر دیں نعتیہ کلام کے اندر علماء پسند نہیں کرتے ناچ شریف کہتے ہوئے جو ایک بازاری انداز لوگوں نے اختیار کر لیا ہے گانے بازی اور بچہات ہاتھ ہلنے ہیں وہ کانسرٹ کی طرح یہ حرام قرار دیا علماء کلام نے یہ بید بھی ہے یہ بھی گساخی کی شکل ہے اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے اچھا سوچیں آواز سے آواز اوپر جائے تو نیکی ہے برباد اور قرآن کہہ رہے شعور بھی نہیں ہوگا ارے ایک ہے گناہ کہ مجھے پتہ ہے میں نے گنا کے توبہ تو کروں گا نا ایک گنا کا پتہ ہی نہیں توبہ کیا کروں گا اس کی اس قدر حساس معاملہ آواز سے آواز اوپر تو نیکی ہے برباد جو حضور کی رسالت کا انکار کر رہا ہے برباد حضور کی سنت کا سرے سے انکار کر دے اطاعت کا سرے سے انکار کر دے ایک ہے علمی بحث علماء میں کون سی حدیث مستند ہے کون سی غیر مستند ہے کون سی اس مقام پر اپلائی ہوگی کون سی یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں مگر سنت رسول, سلام کو رسول علیہ السلام کو اطاعت رسول علیہ السلام کو ڈینائی کر دینا یہ تو کفریہ طرز عمل ہے سورسا کی آئے تمبر بیاسی فورٹی کے مطابق اور نیچے آئیے حضور نبی اکرم علیہ السلام کی سنتوں کا مداخلے اڑا ہے ایک ہے داڑھی کا معاملہ حضور نے حکم دیا کسی نے نہیں رکھی بھی ایک الگ بحث ہے اللہ کو توفیق عطا فرمائے مگر کسی داڑی والے کی داڑھی کا کوئی مذاق اڑا رہے تو یاد رکھنا بھائی یہ ہم نے جو سجائی ہے نا معاف گا اندر سے پوچھیں تو بہت سے لوگوں کو مشکل لگی ہوگی کیوں سجائی اس سے کہ رسول اللہ کا چہرہ ایسا تھا ختم ہوگی بات جس مسلمان مرد نے سجائی اس نے سجائی اب کوئی اس کا مذاق اڑا رہے تو محمد اور رسول اللہ علیہ سلاۃ السلام کا مذاق اڑا رہے سوچ لیں آج ہماری کسی بیٹی بہن نے برقع لیا ابایا لی کوٹ لیا نقاب لیا گھونگٹ نکالا اور کوئی اس کا مذاق اڑا رہے اس بچی سے پوچھیں اس بیٹی سے پوچھے اس کو اگر چوائس ہوتا کبھی نہ لیتی وہ کیوں لیا اس نے اس سے کہ حضور کی تعلیم ہے یہ حضور کی بیویوں کا طرز عمل ہے لباس ہے یہ حضور کی پیاری بیٹیوں کا لباس ہے ایسا ہی ہے نا اب کوئی ان کا مذاق اڑا رہے تو کس کا مذاق اڑا رہے حضور کا مذاق اڑا رہے ایک کسی سنت کے طریقے پر عمل نہ ہو ایک الگ بحث ہے ایک اس کا مذاق اڑانا امام شافی اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے لوگ کہتے ہیں مسلمان جذباتی ہو جاتے ہونا چاہیے اگر یہ بھی نکل گیا تو بچا گیا ہمارے پاس امام شافی بیٹھے درس ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کی مبارک اداؤں کا سنتوں کا بیان چل رہا ہے ذکر آیا کہ حضور کو کدو پسند تھا لوکی کی کدو حضور پسند فرماتے تھے آگے سے ایک شاگرد کہتا ہے ولا کل اوکھ یا استاذ لیکن استاد مجھے تو پسند نہیں کہ امام شافی نے کتاب بن کی اور کہا بات سن الفاظ واپس لے ورنہ تیری گردن تلوار اڑا دوں گا امام شاف علی اللہ علیہ قدو کھانا کوئی فرض نہیں ہے لیکن کس کنٹینیو میں بات آ رہی تمہارا استاد امام شافی رحمت اللہ امام پڑھا رہا ہے استاد پڑھا رہا ہے حضور کی بات بیان کر رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کو لوکی کدو پسند تھا تم آگے سے کہو کہ مجھے پسند نہیں یہ تکرا گئی بات امام شافی کو سمجھ آ گئی وہ صاحب امام تھے بیٹا الفاظ واپس کو ورنہ گردن اڑا دوں گا تمہاری اور امام مالے کیا فرماتے اس امت کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں جس کے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو اور وہ بیٹھے رہیں یہ ایمان والے لوگ تھے آج تو بکاؤ مال ہو گیا ہے کافروں کی سوچ کے مطابق چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں نہیں ہو سکتا بھائی تم ہائٹ پارک میں کھڑے ہو کر گستاخیاں کر سکتے ہو گالیاں دے سکتے ہو پیغمبروں کو ہم یہ بغیرتی نہیں برداشت کر سکتے ہم تو اپنے باپ کے لیے برداشت نہ کریں کیا خیال ہے ماں کے لیے برداشت نہ کریں اور ہماری ہزاروں مائیں حضور کی حرمت پر قربان ان کے لیے تو بکواس کر مسلمان برداشت کرے اس کو یہ نری جذباتیت نہیں ہے ایمان کا تقاضا ہے تو یہ آئے تو عجیب شان کے ساتھ ہے. آواز سے آواز اوپر گئی تو نہیں کیا گئی کوئی مذاق اڑا رہا ہے سنت کا مذاق اڑا رہا ہے احکام کا مذاق اڑا رہا ہے احکام پر عمل کرنے والوں سنتوں کو فالو کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں ارے بھائی اپنی ایمان کی خیر بنائے یہ حساس معاملہ یہ نیری جذباتی ہے کہ مانتے ہم جذباتی تھے ہمارے اندر دنیا بغیرت ہوگی تو کیا کریں ماں باپ کو بھی برا بلا کوئی کہے ان کہ کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ بغیرت ہے یہ ٹیمپرمنٹ ہو رہی ہے بھائی یہ بغیرت ہے یا تو اس کے اندر ایمانی نہیں کوئی جس کو کہتے ہیں شرافت مرت کی کو کوئی حصہ نہیں تو ٹھیک ہے بغیرت بنتا رہے مگر کوئی مسلمانوں سے یہ توقع رکھے کہ بغیرت بن جائیں یہ, یہ ممکنات میں سے نہیں ہے جس رسول کے ہم ماننے والے ہیں اور ان کے جن صحابہ کو ہم جانتے ہیں ان کو سامنے رکھیں تو بھائی یہ دنیا جو بغیرت بننے کا درس ہمیں دینا چاہتی ہے یہ ہم سے ممکن نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اکبر، اللہم علی محمد محمد وسلم. اِنَّ الَّذین اللہ اکبر اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو دھیمہ رکھتے ہیں. اللہ اللہ یہ بلوگے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تخبہ کے لیے آزما لیا ہے لہم و فرتر بے شک ان کے لیے مفرت ہے اور اجر عظیم ہے اِنَّ الَّذین اکثر بے شک جو لوگ اے نبی علیہ السلام آپ کو حجرات کے پیچھوں سے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ون ون اور اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تکم یہاں تک کہ آپ خود نکل کر اے نبی علیہ السلام ان کے پاس رشیف لاتے لکان خیر اللہ تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت اور ہم فرمانے والا ہے ان تین آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے تھے دوپہر کا وقت تھا ایک قبیلے کے افراد آئے ہیں اور انہوں نے باہر سے پکارنا شروع کر دیا یا محمد کو خرجی لینا یا محمد تو خرج الینا صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد ہماری بات سنیے باہر آئیے باہر آئیے اللہ تعالی فرمارے دیکھو جو لوگ تو آواز کو دھیما رکھتے ہیں ادب کرتے ہیں ان کے دلوں میں تو تقویٰ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے اور جو یہ اس طرح کے لوگ اپ صلی اللہ علیہ کے آرام کا خیال نہیں کرتے اور آ کر بے دڑا پکار رہے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ عقل مند نہیں ہے ان کو خیال نہیں ہے اگر صبر کرتے یہاں تک حضور تشریف لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اچھا زمنا نے ایک بات صورت کا نام کیا ہے حجرات کس کے حجرات امام الانبیاء کے حجرات کتنے بڑے محلات تھے اللہ اکبر آج ہماری بیگمات کو پریشانیاں کیا ہیں گھر چھوٹا ہے جی ہاں جی چار کمروں کا فلیٹ ہے بنگلہ نہیں ہے ہمارے پاس اور رہنے والے ڈھائی افراد ہیں اللہ اکبر پندرہ لاکھ والی گاڑی پچاس لاکھ والی تو ہے ہی نہیں بچی کی شادی ویسے تو ہم لوگ تو کائر ہی نہیں بچی کی شادی خرچہ ہی نہیں بچی کے ماں باپ کا وہ با کیا کریں جی بہن پچاس لاکھ کا خرچہ کیا کیا کریں تمہارے بھائی جان کی آج کل آمدن بڑی کم ہے وہ پچاس لاکھ یہ خرچ کر سکے ہم زیادہ نہ خرچ کر سکیں اس پہ رونا ہے آج ہماری عورتوں کا بیگمات کا اور امت کی ماں کہتی ہیں کہ میرے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا کئی مرتبہ حضور گھر میں تشریف لاتے تو ناشتے کے لیے کچھ گھر میں نہ ہوتا تو حضور فرماتے تم پریشان نہ ہو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں امت کی ماں عائشہ فرماتی ہیں رات کو حضور قیام اللیل فرماتے سجدہ طویل ہوتا تو جگہ کم ہوتی تو میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتے اور جب طویل سجدہ کر کے طویل قیام کی طرف جاتے میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتے زکاط اس گھر میں ادا نہیں ہوئی اس لیے کہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہو یہ بھی تو سیرت کا حصہ سامنے تو رہے سامنے تو رہے یہ حجرات ہیں اور سورت کا نام سورت الحجرات ہے اللہ تعالی نبی اکرم علیہ السلام پر ان کے گھرانے پر اپنی کروڑا کڑو, کڑو رحمتیں نازل فرمائے امت کی ماں روئی ہی ہیں ایک دن پہلے بھی ذکر آیا تھا حضور نے پوچھا کیوں روتی ہو کہا جہانم کی آ کے خوف نے رلا دی میری اور آپ کی ماں کو یہ حجروں کا بظاہر چھوٹا ہونا گھر میں فاقہ ہونا چولے کا نہ جلنا جگہ کا کم ہونا اسپیس کا کم ہونا میری اور آپ کی ماں کو اس پہ رونا تھوڑا ہی آیا میری اور آپ کی ماں کو رونا آیا جہنم کی آگ کے خوف سے آج ہمارا یہ رونا ہے اور خدا کی قسم جو اس آخرت کو اپنا غم بنا لے یہ دنیا کا غم کوئی غم نہیں ہو سکتا یہ حجرات ہیں جن سے ہزاروں حدیث اس امت کو ملی یہ حجرات ہیں جہاں سے نور وہی اس امت کو ملا یہ حجرات ہیں جہاں سے حضور مکرم علیہ السلط السلام کی مبارک نورانی تعلیمات امت کو ملیں جن پر ایک صورت اللہ تعالیٰ نے پوری عطا فرما دی اس سے معصوم فرما دی تو ان کو کہا کہ صبر کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا حضور کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے تھا وہ خود تشریف لاتے یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ضمن نے ایک بات ہے اور وہ علماء نے لکھی ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں آہلید نے بیان فرمایا کہ یہ تو حضور تھے علیہ السلام اور مسلمانوں کے اجتماعی امور کے بھی سب سے بڑے ذمہ دار تھے اسی طرح جو مسلمانوں کے ذمہ داران ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے امور کے ذمہ دار ہیں ان کے اوقات کا ان کی مصروفیات کا ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے بے دھڑک نہیں کہ جب چاہے ان سے وقت لے لو جب چاہے ان کو جا کے انٹرپ کر دو جب چاہے ان کے وہ معاملات کے اندر دخل اندازی کر دو نہیں اس سے بھی اہل علم نے منع کیا کہ جو خاص طور پر ذمہ دار ہوا کرتے ہیں ان کے معاملات کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے اللہ میں توفیق عطا فرمائے اگلی آیت میں ایک جو افواہ پھیلائی جاتی ہیں نا جس سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے اور خاص طور پر ابھی ایسی سچویشن ہو مدری دور کے اندر تم قطار کا میدان بھی سجا ہوا ہے تو افواہیں ان سے غلط نتائج لوگ اخذ کر لیتے اس تعلق سے توجہ دلائی جا رہی یادین آمن امان والو ان جا کم فاسقوں بنا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس اہم خبر لے کر آئے فتح تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ان تو سیم قومم بھی کہیں تم نہ آدانی میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو فتس بھی ہوں اعلیٰ فعال تم نادمین پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑ جائے اس کے پس منظر میں واقعات بھی ہیں اس کی تفصیل کا موقع نہیں حاصل کا نام یہ ہے کہ کوئی اہم خبر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو فلاں علاقے میں بھیجا گیا اور تحقیق نہیں کی گئی این ممکن تھا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے اس دور میں کوئی نقصان ہو جاتا نہیں تحقیق اچھی طرح کر لیا کرو بغیر تحقیق کو بات آگے نہ بڑھایا جائے عالبنان میں کو بات دی؟ اہم خبر پہنچے تو جو اصحاب علم اور اصحاب اختیار ہیں ان کی طرف لوٹاؤ وہ جج کر لیں گے کہ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرنا ہے کیا قدم ہمیں اٹھانا ہے تو افواہوں کی روک تھام کی یہاں پر تلقین کی گئی اس کے ذیل میں اور بھی احکامات جیسے وہ حدیث شریف بھی ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے اس سے بھی روکا گیا اور خاص طور پر روک تھام کی تلقین کی گئی وعلموا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللہ اور جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کے نام سے خطاب اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی افراد ہیں ان سے بھی خطاب وہ کسی کے شوہر بھی ہیں کسی کے دوست بھی ہیں کسی کے والد بھی ہیں کسی کے کزن بھی ہیں کسی کے بھتیجے بھی ہیں کسی کے پڑوسی بھی ہیں مگر ان کی سب سے بڑی حیثیت کیا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں یہ سیریسنس رہنی چاہیے اب بھائی ہم کسی کے بارے میں دنیا میں گفتگو کریں نپولین سے لوگ نپولین کا ذکر کریں گے نیپولین ایسے تھا حضور نے یہ فرمایا نشن نہیں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا وہ اللہ کے بندو وہ امام الانبیاء وہ رسول اللہ علیہ کوئی میچ نہیں ہے جب ان کے بارے میں کلام ہو رہا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس اہم ترین حیثیت کو سامنے رکھنا چاہیے وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ اور جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں لمتی من المری لانے تم اگر اکثر باتوں میں وہ تمہارا کہا مانے تو تم مشکل میں پڑو گے تو بہتر کیا ہے تم ان کی مانو اگر وہ تمہاری بانے تو تم مشکل میں پڑو گے تمہیں تھوڑے ہی بتا تمہارا نفع نقصان کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے ہری سن علیکم جی تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں عزیز ماں تم تم پر جو مشکل آئے ان کو گنا گزر تھی اب وہ تو رحمت اللہ عالمین بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی مانو اسی میں خیر ہے یہ نقطہ عطا کیا جا رہا ہے اب صاحب کرام کی عظمت کا بیان یہاں بھی ولاکا ایمان وی قلوب کم لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبت عطا کر دی یعنی جما دیا اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا وہ کر رہا انہیں کمل کفر فصوقان اور اللہ اللہ تمہارے نے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو اور فصق کو اور نافرمانی فرمانی کے عمل کو ناپسندیدہ بنا دیا الا اکمر راشدون یہی لوگ ہدایت یا ہدایت یافتہ ہیں یہ ہے صحابہ کرام کی عصمت اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں بھی گواہی دے رہا اللہ سے راضی اور یہاں اللہ ان کے صاحب ایمان ہونے اور ان کے دلوں میں ایمان کے مزین کر دیے جانے کی گواہی دے رہا ہے فضل من اللہ اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت سے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ کو ملم رکھنے والا حکمت والا ہے وَإن من اور ایمان والوں کے اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان دونوں کے درمیان سلا کرا دو بہت اہم بات ایمان والوں کے دو گروہ اگر لڑ پڑے تو ان کے درمیان اور لڑنے سے مراد قتال کا ہے جنگ کر پڑے اس سے پتہ چلا کہ ایمان والوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے بھائی ناراضگیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اتنی کی آپس میں تلواریں بھی نکل آئیں تب بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے ایمان والے اور یا ایک گلی والے کا دوسری گلی والے سے ذرا سا اختلاف ہو جاتا ہے تیری مسجد الگ میری مسجد الگ وہاں سے ایک پرچہ ایشو ہو جائے گا جس کو فتوا کہتے ہیں وہاں سے ایک پرچا نکل آئے گا جس کو فتوا کہتے ہیں اللہ اکبر کبھی اور قرآن کہہ ہے تب بھی کہیں وہ ایمان والے باقی کیا کریں فاصل ہو باقی تماشا نہ دیکھیں ایران عراق کو ایک کو پیسہ دیتا رہا امریکہ اور ہتھیار دیتا, رہ دیتا رہا دوسرے کو برطانیہ دیتا رہا لڑواتے رہے مرواتے رہے باقی بیٹھ کے تماشا بنے رہیں گے کیا یا کہیں اور مسلم ورلڈ میں ہو یا کسی مسلم کنٹری کے اندر ہو باقیوں کا فرض کیا ہے فاس نہیں ہو بئی نہ ان کے درمیان ان دونوں کے درمیان صلاح کرا دو فہین بغت اخدا ہوماخرا پس ان میں سے اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے فق تر التی تبغی تو تم اس سے لڑو جس نے زیادتی کی حتٰ تفیع الا امر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے یعنی صلاح پر آمادہ ہو جائے <coughs> اس کی تحسیل تفاصیر میں ہے یہ لاسٹ ریزورٹ ہے اگر دو لڑ پڑے ہیں گروہ ملکوں کی سطح پر ہو مسلمانوں میں یا ایک علاقے کی سطح پر ہو تو باقی لوگ ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں وہ سوشل پریشر بھی ہوگا وہ ان سے ناراضگی کا ادار بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں لاسٹ ریزورٹ کیا ہے اگر ایک سلح پر آمادہ نہیں ہو رہا تو سارے مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹے یعنی سلاح پر آمادہ ہو جائے یہ سلح اتنی, اتنی اتنی اتنی اہم شہ ہے اجتماعی سطح پر کہ کبھی جنگ کر کے گروہ کو سلاح پر آمادہ کیا جانا پڑے تو کیا جائے سلاح سلاح کی اہمیت فی فا انفاط پھر اگر وہ رجوع کر لے فاس نے بئی نہما تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ سلاح کرا دو ان اللہ یقب المقصدین بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ان نمل من اخوت بلا شبہ اہل ایمان تو بھائی بھائی ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ایک رسول علیہ السلام کو ماننے والے ایک قرآن کو ماننے والے ایک دین کو ماننے والے اس رشتے پر بھائی بھائی یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے ہاں کوئی برادری اوپر آ گئی ہیں کچھ اپنی قومیں اوپر آ گئی ہیں اور اپنے خطے کے لوگ اوپر آ گئے ہیں یہ سب نیچے رہے آگے ذکر آئے گا اگلی نشست میں بات کریں گے تعارف کے لیے لیکن ہماری بائنڈنگ فورس کیا ہے وہ یہ کلمہ ہے ساری دنیا کا مسلمان اس کا رنگ الگ ہوگا زبان الگ ہوگی خطہ الگ ہوگا لہجے الگ ہوں گے لیکن ان میں کامن چیز کیا ہے لا الح اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دینی محفل میں ہوتے ہیں باتیں بہت اچھی لگتی ہیں باہر نکل دیں مسئلہ خراب کیا کریں بس ایسا ہے تو بھائی سبھی کہتے ہیں ایسا ہے تو ہم اور آپ بھی کہیں گے فرق پڑے گا فرق تو تب پڑے گا جب ہم اس کے مطابق اپنا طرز عمل ٹھیک کرنا شروع کر دیں مجھے اپنے حصے کا چراغ جلانا پڑے گا مجھے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا یہاں بیٹھے ہوئے کوئی ہزار دو ہزار ڈھائی ہزار جو بھی تاک راتوں میں ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہم تو اپنے بارے میں طے کریں کہ ہم نے اس کا مستق بننا ہے ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے ہم نے اس رشتے کی عظمت کا ذکر کرنا ہے اور آملن اس پر عمل درامد بھی کر کے دکھانا ہے تب کبھی تبدیلی آئے گی وہ بچپن میں کتاب چھوٹی سی تھی بڑا خوبصورت جملہ تھا یا تو ہم کسی مسئلے کی وجہ ہیں یا اس مسئلے کا حل ہے Either we are آر وی آر the کوز آف دا پرابلم اور سولوشن ٹو دا پرابلم دیر کی ناٹ بی اینی تھرڈ یا تو میں مسئلے کا حل ہوں یا میں خود مسئلے کی وجہ ہوں تو ہم نے کیا بننا ہے سب ایسے ہیں تو ہم نے مسئلہ وجہ ہی بن رہے ہم تو حل تو نہیں بن رہے تبدیلی تب آئے گی جب آپ اور میں اس کو پروموٹ کریں اور اس کے مطابق اپنا عمل ڈھالنے کی کوشش کریں اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہاں لے کے جائیں گے حضور کی احادیث سارے مسلمان ایک جسم واحد کے مانے آ تکلیف محسوس کرے پورا جسم محسوس کرتا ہے آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو مظلوم ہیں دعا بھی کرتے سوچئے ذرا سارے مسلمان ایک عمارت کے مانے دیں جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر عمارت کو مضبوط کرتی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر عمارت کو مضبوط کرنا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پہ ظلم کرتے ہیں نا ظلم ہونے کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے مسلمان وہ ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے کم سے کم اپنی دینی محفلوں میں تو اس کا اظہار ہم ہوتا ہوا دیکھ لیں ایک جیسا بھی میں نے دیکھا ایک ساتھ ہی نیچے بیٹھ رہے تھے دوسرے صاحب ان کو فوراً پکڑ کے لے گئے چلے بھائی آپ اوپر بیٹھے کرسی پر بزرگ آدمی ہیں یا ان کو حاجت ہوگی کرسی الحمدللہ للہ کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے کسی بزرگ کو دیکھا چلے جی آپ بیٹھ جائیے یہ, یہ تو ہمارے بس میں ہے نا اپنے ذات کو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنانا یہ میں اور آپ کر جو میرے اور آپ کے بس میں دیکھیں مرسی سب کہہ رہے ہیں کامنٹ سب پاس کر رہے ہیں نیگیٹو باتیں سب کر رہے ہیں میں نے اور آپ نے تو فرق کیا پڑا فرق وہاں آئے گا جب آپ بات اور اس پازیٹو بات کے اندر اپنا عمل کا وزن ڈالنے کی کوشش کریں یہ ہے کرنے کا کام اللہ مجھے اور آپ کو توفیق قطع فرمائے ان نمل اخوت بلا شبہ آپس میں بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلا کرا دو یہ کتنا بڑا عمل ہے صلاح کرانا ہمارا تو ہوتا ہے میرے باپ کی توبہ جو آئندہ میں اس پڑھائی پڈھے میں پڑھوں ہم تو یہ کہتے ہیں حضور کچھ اور فرما رہے حضور علی صلاح میں فرمایا وہ عمل جو نماز مراد نفل نفل نماز سے روزے سے صدقے سے زیادہ قیمتی ہے وہ کیا ہے اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلاح کراتے ہیں سلاح اور سلاح کتنی آپ پتا ہے نا کچھ مواقع جھوٹ بولنے کی اجازت ہے یعنی بات کو ذرا گھما دیں کچھ بھی کریں تاکہ جڑ اس میں سلح بھی شامل ایک کو منانے کے لیے کچھ کہہ دیں دوسرے کو منانے کے لیے کچھ کہہ دیں اور ان دونوں کو جوڑ دیں اس کے لیے کچھ غلط بیانی بھی کرنی پڑے تو کر دیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں یاد دی حضور صلی اللہ علام لیکن صلاح اتنا بڑا عمل ہے ان عمل ممنون اخوت الب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں وہاں سے بینا خبئی بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دو وط تق اللہ کا تخوا اختیار کرو لاء الکم تورحمن تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ بات تو ہوئی ہے کراچی کے بارے میں اپنے علاقے کے بارے میں ہم تو پوری امت کا سوچیں بھائی کم سے کم دنیا کے کسی کونے میں جاتے ہیں اور کسی نے تھوڑا سا پہچان کر السلام علیکم قیدی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی چلو یار میں اور یہ ایک ہی ہے کہ نہیں یہ ہے وہ وہ طاقت وہ قوت جو ہمیں جمع کر سکتی ہے ہاں تھیورٹیکلی موجود ہے پریکٹیکلی ہم نے کرنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے وط اللہ اور اللہ کا تخوا اختیار کرو لاء القمۃ تم پر رحم کیا جائے یا لدینہ آمن اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا یسکر قوم و من قومن مرد مردوں کا وضاخ نہ اڑائے آسا ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے مردوں سے بہتر ہو ولا عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں آسا یقین نہ خیرم منہ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو اب یہ جو دو آیات ہے آیت نمبر 11 اور 12 اس میں کچھ برائیاں ان کا ذکر آیا ہے جن سے روکا جا رہا ہے اصلا اور یہ وہ برائیاں کہ جس سے دل پھٹتے ہیں آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں عداوت پیدا ہوتی ہیں ہم اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں لیکن یہ وہ چنگاریاں ہیں جو لاوا بنتی ہیں اور پھٹتی ہیں پھر اور برسوں کی رشتے ناتے دوستیاں ختم ہوتی ہیں اور عداوتیں نفرتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے آیت نمبر گیارہ میں کچھ وہ برائیاں جو دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کی جاتی ہیں تین برائیاں اور آئےت نمبر بارہ میں ان برائیوں کا ذکر ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں پہلی بات بیان فرمائے کہ مرد مرض مردوں کا مذاق نہ اڑائیں عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں عام طور پر جو احکام مردوں کے لیے ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی تو مردوں کا ہی ذکر آتا ہے مذکر کا سیگا استعمال ہوتا ہے یہاں خاص طور پر الگ سے بیان ہوا اس کی ایک حکمت تو یقیناً یہ ہے کہ مسلمان پابند ہیں شریعت کی تعلیم کے اور یہ امکان نہیں ہے کہ نا محرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوں اس میں بھی ایک اشارہ جو ہے وہ اسلامی معاشرت کی طرف ہے دوسری بات ہے کہ بہرحال عورتوں کا دائرہ کار نسبتاً محدود رکھا گیا مردوں کے مقابلے میں تو کبھی کبھی بہت چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی مذاق اڑانے کا معاملہ ہے نا کپڑوں کے کلر کا مسئلہ ہو گیا <تصفح> اس طرح کی چیزیں ہو گئی تو اس کا امکان زیادہ ہے عورتوں میں کہ بات کا بتنگڑ بنانا جسے کہا جاتا ہے ذرا ذرا سی بات کے اوپر مذاق اڑا دینا کومنٹ پاس کر دینا تو خاص طور پر عورتوں کو علیحدہ سے یہاں پر توجہ دلائی گئی اب رہی یہ بات ٹھیک ہے مذاق بالکل نہیں کیا جا سکتا تھوڑی دیر پہلے اشارہ ہوا ہے حضور نے مذاق تو کیا حضور نے مزاح کیا ہے دو تین مثالیں حضور علیہ سنام صحابی کو پکارا یا رل اردو اے دو کان والے میری بات سننا اب دیکھیں مسکراٹ تو سب کے چہروں پر آ گئی لیکن جھوٹ تو نہیں سب کے دو کان ہوتے ہیں اب آپ کسی کو کہہ دیں ایک ناک والے میری بات سننا دیکھیں وہ مسکرائے گا بھی اور آپ کہیں گے جھوٹ تو نہیں بول تمہاری یہی ہے تو ناک ہے بھائی تو حضور نے یہ فرمایا اسی طرح کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے آپ نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دوں گا تمہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے میں میں اوٹ کا بچہ دوں گا یا رسول اللہ مجھے سواری کرنی اونٹ چاہیے کہ اللہ کے بندے تجھے جو میں اونٹ دوں گا کسی کا بچہ تو ہوگا نا وہ حکیم صحیح صاحب مرحوم کا رسالہ تھا مونحال اس میں لکھا ہوتا تھا آٹھ سال سے لے کے اسی سال تک کے بچوں میں ہاں یکساں مقبول کیوں اگر کسی کے اما ابا کا سو برس کے ہیں اور وہ ہے ستر برس کا تو اما ابا کے سامنے کیا ہے چاہے آگے سے خود ابا ہو اما ابا کے سامنے کیا ہے سیدھی سی بات ہے تو حضور نے فرمایا میں تمہیں جو اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوگا وہ بوڑھیا کا واقعہ بھی مری دعا کیجیے میں جنت پہ چلی جاؤں نان نہ نا نا نا بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی رو رہی تو حضور نے کہا اللہ کی بندی جو جس کو اللہ جنت پہ داخل کرے گا جوان کر کے اب مزا کا پہلو تو ہے جھوٹ نہیں ہے تزلیل نہیں وہ کر لیں ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جھوٹ سے شروع ہوتی ہے بات جلیل کرنے پر ختم ہوتی اس سے بربادی آتی ہے ورنہ ایسا مزا کہ جس سے جھوٹ نہیں ہے کسی کی تز... وہ کمی ہوگا بھائی سیدھی سی بات ہے یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے تھوڑی اللہ تعالی نے بنائی ہے وہ کم ہی ہوگا مزا ہوگا لیکن کم ہوگا لیکن اس میں جھوٹ اور نہیں ہونی چاہیے ایک بات یہ کیا یہ حرمت پامال ہوتی دوسرے کا مذاق اڑا کر اس کو جلیل کرنا حرام ہے حجت الوداع کا موقع تم پر ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی آبرو حرام ہے نا اس سے کھیلنا حرام تو مذاق اڑا کر کسی کو زلیل کرنا یہ اس کی حرمت سے کھیلنا ہے اس کی آبرو سے کھیلنا اور یہ شریعت میں حرام اتنی سخت بات ہے دوسری بات اچھا یہ جو فرمائے کہ وہ تم سے ممکن ہے بہتر ہو ہم مداخ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر اس کی چال میں لنگڑاہٹ کو دیکھ کر اس کی کمزوری مالی اعتبار سے دیکھ کر اور اس کے دل میں تقویٰ ہو آگے بھی ذکر آئے گا اللہ کے مقام کس کا بلند ہے تقویٰ والوں کا تم ظاہر کو دیکھ کر مداق اڑا اور حقیقت میں اللہ کے بہت قریب ہو تو تم تو اللہ والے کا مداخ اڑا بیٹھے تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کتنا اللہ و کا موجود ہے ایک دوسری برائی جس سے روکا گیا ولاد المزو ان پستا کم اور ایک دوسرے کو ایپ نہ لگاؤ زلیل نہ کرو رسوا نہ کرو ٹونٹنگ کرنا غلط قسم کے کامنٹس پاس کر کے دوسرے کو تیش دلانا زلیل کرنا رسوا کرنا یہ بھی گراوٹ کی بات ہے تو کون ہے ان ایک بڑا دلچسپ ترجمہ کیا ہوگا اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ لٹرل میننگ تو یہ ہے لیکن زاری بات ایپ تو آپ بھی دوسرے کو لگاتا ہے اچھا کس کو لگا رہے ہو ایپ اپنے بھائی کو اپنے دوست کو اپنی ساتھی کو اس امت کے افراد کو تم تو بھائی بھائی ہو تم تو ایک امارت ہو تم تو جسم ہو آ تکلیفیں دے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے تو تم نے دوسرے کو ایب لگا کر کس کو ایب لگایا اپنے آپ کو اللہ اکبر. تمہارا ہی نقصان ہو رہا ہے یہ انداز قرآن کا سمجھانے کا تین ولا تنا بزو <الْقَام> اور ایک دوسرے کو برے القاط سے مت چڑاؤ برے نام رکھے ہوئے برے ناموں سے پکار کر دوسرے کو چڑھایا جاتا ہے تیش دلایا جاتا ہے دوسروں کے سامنے زلیل کیا جاتا ہے اس کو اور اللہ معاف کرے کہ اس میں بعض دینی طبقات کے لوگ بھی کچھ لوگ وہ بھی پیچھے نہیں مسلکوں کے نام رکھے ہوئے کٹمل کہہ دیا کسی کو سب کو پتا ہے مدنی توتے کہہ دیا کسی کو سب کو پتا ہے گھوڑے کی طرح ہاتھ ملا دے سب کو پتا ہے بستر لے کے چوبیس گھنٹے چوبیس نمبر چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے سب کو پتا یہ یہ معاف کیجئے گا میں انتہائی ادب سے معذرت سے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں دل دکھتا ہے دین کی بات کرنے والے اور یہ گندی زبان اور اس پر دوسروں کے برے نام رکھنا اللہ تو قرآن میں سورت الانعام کی آیت نمبر 108 میں کہتا ہے کہ ان کے بتوں کو گالیاں مت دینا یاد آیا برا بلا مت کہنا پلٹ کے تمہیں کریں گے تمہارے مابود کو برا بلا کریں گے یہ زبان اشتہار انگیز کیوں ہو رہی مذہبی طبقات کے نام رکھ ڈالے لوگوں نے اس قدر گراوٹ کا ہم شکار ہو گئے اللہ محفوظ رکھے آگے سنیے بی سلیسم الفسوخمان ایمان کے بعد برا نام گناہ ہے ایک مفہوم تم صاحب ایمان اور تم دوسروں کے گندے برے نام رکھ رہے ہو یہ تمہارا ایمان یہ سکھاتا تمہیں کیسا ایمان ہے تمہارا صاحب ایمان دوسروں کے لیے امن کا باعث ہوگا نا مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم دوسروں کو برے نام رکھ کے چڑھا رہے ہو نہ, نہ اپنے ایمان کو ریویزٹ کرو ہے بھی کہ نہیں. ایمان کے بعد برا نام گنا ہے اسی طرح کوئی کافر تھا اب وہ ایمان لے آیا اب کیا اس کو کفری نام سے پکارو گے ماضی کے غلط اور یہ ڈٹائی کی بات گراوٹ کی بات لوگ کرتے کم ایک تو کوئی غیر مسلم مسلمان وہ اس کو چڑھانا اور زیادہ معاملہ مسلمان معاشروں میں ماضی کسی کا برا تھا ماضی کسی کا داغدار تھا اب توبہ کر چکا ہے نا تو چھوڑ دو بھائی توبہ بے تو اللہ معاف کر دیتا ہے تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم کسی کو آر دلاؤ تیش دلاؤ ماضی کا حوالہ دے کر حدیث سنیے گا حضور نبی اکرم علیہ السلام نام میں فرمایا جس نے کسی کو اس کے ماضی کے کسی عمل پر عار دلایا تیش دلایا غصہ دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو اللہ اس شخص کو اس کی موت سے پہلے پہلے ایسے ہی کسی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا یہ ابو دا شریف کی روایت ہے جسے کہتے اگر بندہ توبہ کر لے اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں اللہ کہتا ہے سورے فرقان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں بندے کس قدر ضلالت پر اتر آتے پر اتراتے کہ چھوڑتے نہیں دوسرے کو بڑھاپا ہے تو سیدھا ہو گیا ماضی میں تو ایسا بس ہم کون ہیں کہنے والے اللہ ستر برس کے مشرق کو توبہ کرنے میں معاف کرنے پر قادر اور معاف کر دیتا ہے ہم ہماری اوقات کے ہم کسی کے بعد انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں کرتے ہیں تو ایمان کے بعد برا نہ نا... ارے کوئی ایمان لے آیا کوئی پلٹ آیا کوئی توبہ کر چکا کوئی سیدھا ہو گیا اب برا نام رکھتے ہو یہ گناہ کی بات ہے اب سنیے اگلے اگلے تفسر اللہ کا یہ وقت تو لگ رہا ہے لیکن بھائی ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے ومل یتوف ہم عالم اور جو توبہ نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں اللہ اکبر اللہ فرما رہے تین برائیاں مساق اڑانا نمبر دو ایب لگانا زلیل رسوا کرنا نمبر تین برے نام رکھنا اس تین برائیوں سے منع کیا گیا ہم بڑا ہلکا لیتے ہیں اللہ فرمانا جو اس سے باز نہ آئے تو یہی لوگ ظالم ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ان حرکتوں سے ان گداؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا بیان اگلی آیت میں بھی تین برائیاں مگر یہ وہ برائیاں جو ایک دوسرے کے پیچھے کی جاتی ہیں ان کا تسکرا ہو رہا ہے فرمایا بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو ان نباد بے شک باز بدگانیاں گنا ہوتی ہیں بہت گمان گمان تو رکھنا پڑتا ہے اور سب سے پیارا گمان تو اللہ کے بارے میں اس کی رحمت کا رکھنا چاہیے عام طور پر مسلمان کا مسلمان کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے سوائے اس کی کہ کوئی رمق کسی میں باقی نہ رہے تو بات الگ ہے اس سے معاملہ کرتے میں احتیاط کریں گے انشاءاللہ لیکن عام حالات میں اچھا گمان لیکن فرمایا کہ بعض بدگمانیاں گنا ہوتی ہیں یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے کچھ کسی سے کھٹ پٹ ہو گئی خ کسی کی کوئی بات پسند نہیں آئی کسی کا آگے بڑھنا تھوڑا کھل گیا اب اس کے بارے میں بدگمانی بدگمانی سے آغاد ہوگا پھر بندہ اس کی برائی تلاش کرنے میں لگے گا تو بدگمانی سے منع کیا گیا آگے فرمایا ولا تجس اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو جب برا گمان دل میں لائے گا بندہ تو تلاش کرے گا کبھی تو ان باکس کھلا چھوڑ کے جائے گا نا کبھی تو لیپ ٹاپ کھلا چھوڑ کے جائے گا نا کبھی تو کوئی اس کا لیٹر آئے گا جسٹ سمپل اسٹیپلڈ ہوگا نکال کے دوبارہ اسٹیپل کر دو کبھی ذرا موقع تو لگے ذرا باس سے باتیں کیا کر کرے کان لگا کے سنو شاید آواز آ جائے یہ کیا ہے یہ بھی نیچا پن ہے میں کیا کہوں گراوٹ ہے کیا ہے کچھ ہاتھ آ جائے کسی کی وہ بات کیا ہے کوئی بات کسی کی ہاتھ آ جائے سنیے ابو داود شریف کی روایت اچھا پچھلی وہ ترمیزی شریف کی تھی اب ابوداؤد شریف کی معاف کیجئے گا وہ روایت جو مجھے یاد ہے وہ ترمیزی شریف کے تعلق سے کہ کسی نے آڑ دلایا تو اللہ اسی گنا میں مبتلا کر کے چھوڑے گا ابوداؤ شریف کی روایت میں ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کے اجوب کے پیچھے نہ پڑو اگر تم کسی کے عیب کو تلاش کرنے میں پیچھے پڑو گے اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ اس کو اس کو کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا ٹٹ بات ٹائٹ یہ کتنے پتہ چل جائیں گے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے دو چار آٹھ دس پندرہ بیس اللہ کو کتنا پتہ ہے سارا اللہ نے چلا دی منٹ کی فلم ہمارے بارے میں کھول دیا پردہ ہٹا دیا مارے گئے کہ نہیں مت پڑو دوسروں کے عیوب کے پیچھے اللہ تمہارے عیوب کے پیچھے لگے گا اور اللہ جس کے عیوب کے پیچھے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے اور اس گراوٹ والی بات سے کہ ہم دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے تیسری بات فرمائے کہ ولاب باغو تم بادہ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے ایبحد حکم ائ ای اکل الحم اخیم تن فکری تم کیا تم اسے پسند کوئی کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت کھائے فکری تم پسی تمہیں کراہیت والا لگا ناگوار لگا جتنا یہ گندا ہے کہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کوئی کھائے جتنا یہ گندا ہے اتنا ہی یہ گندا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں غیبت کی جائے بیک بائٹنگ کی جائے کیا ہے غیبت حضور نے فرما دیا صلی اللہ علّم ابو داود شریف کی روایت میں تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہے اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے اس کے بارے میں غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہے اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو بری لگے یہ غیبت ہے اور اگر ایسی بات کہو کہ جو اس میں موجود نہیں تو پھر تو بہتان ہے بڑا گناہ ہے اور عام طور پر یہی ہوتا ہے اللہ میری آپ کی ہم سب کی ایف, اللہ کے بچانے سے ہی بچ سکتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرما سے اللہ کہہ بھی دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم معاف کرنا میں قسم, قسم کھا رہا ہوں میں غیبت نہیں کر رہی میں غیبت نہیں کر رہا. وہ تو ہے ہی ایسی وہ تو ہے ایسا بھائی یہ تو غیبت ہے اور کس چیز کا نام قیمت اللہ معاف کریں میں غیبت نہیں کر رہی میں غیبت نہیں کر رہا وہ تو ہے ہی ایسی وہ تو ہے ایسا تو یہ تو غیبت اور کس چیز کا نام قیمت ہے اس چیز سے تو بچنا ہے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ تین برائیاں بدگمانی کرنا خواہ ماں خان. ہو جاتا ہے خواہ موا اور پھر اس کی ٹو میں لگ کر کچھ تلاش کرنا اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا اس کے پیٹ پیچھے یہ ہے تین برائیاں جس سے منع کیا گیا جو پیٹ پیچھے کی جاتی ہیں اور فرمایا کہ غیبت تو ایسا ہے کہ مرے وے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کوئی کھائے ود تک اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان اللہ طب رحیم بشک اللہ قبول فرمانے نہایت اور ہم فرمانے والا ہے ہاں اس آیت میں جو تین برائیاں بیان ہوئی اس میں ایکسپشن ہو سکتے ہیں ایک دو بتا دوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ایکسپشن سے کیا مراد ہے اگر کچھ افراد ایسے ہیں کسی ملک میں معاشرے میں جو ایسی سرگرمیوں میں مبتلا محسوس ہوں جس سے ملک کو قوم کو نقصان پہنچے تو جو بھی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں ان کو پیچھے تو لگنا پڑے گا یہ ضروری ہے بھائی تاکہ کچھ کی شر پسندی سے لوگوں کو بچایا جائے اب یہ ٹوہ میں لگنا تو ضروری ہے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک مثال غیبت کی لیجیے شخص کا مقدمہ چل رہا اس نے گواہ کو پیش کیا اور وہ گواہ کہ ہاں میں دیکھا تھا اس نے دیکھا اس کو قتل کیا یہ میں دیکھا تھا اس نے دیکھا اس کے ساتھ معاملہ کیا اب گواہ بیان تو کرے گا نا بھائی یہ تو قیمت ہی لیکن یہاں مقصد کیا ہے کسی کے کسی پر جو ظلم ہوا اس کا ازالہ ہو جائے اور سادہ مثال لے لیں رشتے کا معاملہ کہیں چل رہا ہے اور لڑکے کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے پوچھا جاتا ہے معلومات کی جاتی ہیں۔ اگر کسی لڑکے کے بارے میں پتا ہے کس میں فلاں فلاں فلا برائی ہے تو کسی کی, کی بیٹی کو اس برائی کے شر سے بچانے کے لیے بتانا تو پڑے گا نا اس کے گھر والوں کو یا مقصد بدنام کرنا نہیں ہوتا بلکہ شر سے بچانا ہوتا ہے تو یہ ہے تو ہی ب... مگر اس کی گنجائش ہے یہ اگر آپ تفاصیر میں دیکھیں گے تو آپ کو اور تفصیل ملے گی کہ اس میں کچھ ایکسیپشن یا گنجائش کے معاملات ہو سکتے لیکن عام حالات میں یہ بدگمانی کرنا ٹوہ میں لگنا غیبت کرنا اس سے منع کیا گیا بتک اللہ اللہ سے ڈرو ان الحاط رحم اللہ تعالیٰ خوب تو قبول فرمانے والا نہایت اور فرمانے والا ہے اب ایک مسلم معاشرہ اس کے یہ انٹرنل کنسولیڈیشن کا معاملہ تھا وہ برائیاں منع کی جا رہی ہیں اسے روکا جا رہا ہے جس سے آپس میں نفرتیں ہوتی دل پھٹتے ہیں اب ایک اسلامی معاشرہ غیر مسلم معاشروں کے ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ ہوں گے دیگر معاشروں کے لوگ ہوں گے ان سے اس کا کس بنیاد پر رابطہ ہو سکتا ہے اس کی بہت پیاری یونیورسل ایک عطا کی جا رہی ہے فرمایا انسانوں ان ناخل ناک میں زکر یوں تھا بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے آدم علیہ السلام وجہ تعارق اور ہم نے تمہارے ہم نے تمہاری ذاتیں بنا دی اور تمہارے قبائل بنا دیے یہ تعارف آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرنے کے لیے یہ یونیورسل بردرڈہ کے لیے عالمگیر بھائی چارے کے لیے دو بنیاد ہیں سارے انسانوں کے رنگ الگ ہیں زبان الگ ہے خطے الگ ہیں وغیرہ وغیرہ حتیہ کے مذاہب بھی الگ ہیں صرف دو باتیں سب میں کامن ہے سب کا خالق ایک اللہ سب کے اولین والدین ایک ہی آدم اور ہوا علیہ مسلام اس ناطے سب برابر ہیں گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو آجمی پر آجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوا کے وہ آگے آ رہے ہیں پھر اللہ نے رنگ مختلف بنائے کنبے قبیر ہے بھائی تعارف کے لیے اب آپ سوچے کلاس روم میں سارے اسٹوڈینٹس کے چہرے بالکل ایک جیسے ہوں تو ٹیچر بچارہ کتنا بور ہوگا اور سارے ٹیچرس کے چہرے ایک جیسے ہو تو بےچارے یہ تو سنائی اللہ کی اسی طرح کنبے قبیلے اگر یونیورسری دیکھ لیں وہ چائنیز چلارا ہے تو پورے ایک پس منظر سامنے آ جائے گا کیا کیا کھا بھی جاتے ہیں اور کیا کیا کر جاتے ہیں مثال کے طور پر افریقن سیلار ہو اس کے ہولیے کو اور جسمے کو دیکھ کر ہی کچھ بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں جی ایک پشتون بھائی کو دیکھ رہے ہیں تو بہت کچھ ذہن میں آ جائے گا ایک سندھی اسپیکنگ کو دیکھ رہے اجرک کے ساتھ اس کی ٹوپی کے ساتھ کچھ ساتھی بیٹھے بھی ماشاء اللہ تو ان کا ایک بیک گراؤنڈ یعنی تاروف سامنے بیسک تاروف سامنے آ جاتا ہے پھر پتا چل جاتا کس کاسٹ سے فلاں کاٹ سے تو کچھ خصوصیات ہر قوم برادری میں اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ سامنے آ ہے تعارف کے لیے باقی کسی کنبے میں پیدا ہونا قبیلے میں پیدا ہونا رنگت کے ساتھ پیدا ہونا خطے میں پیدا ہونا اس کا چوائس بندے کے پاس نہیں نہ اس پر کوئی اجر ہے نہ اس پر کوئی عذاب ہے اللہ کے ہاں اگر حیثیت ہے تو کس بنیاد پر ان اکرم انتخاک بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کرنے والا ہو یہ اگر نامس بنے سوسائٹی کی اگر یہ نامس بنے نیکی میں جو زیادہ آگے تقوی میں جو زیادہ آگے تو معاشرے کا رخ کیا ہوگا ہر بندہ اسی کام میں لگا تو اب ورث کس بات کی ہوگی خیر کے کاموں کی لیکن اگر معاشرے میں نامس یہ کہ پیسے والا ہے تو اونچا ہے تو پھر کیا ہوگا گلے کاٹو پیسے بناؤ کیونکہ اس کی ویلیو ہے تو پھر گلے کاٹیں گے بھائی حقوق بہ مالوں گے لیکن اگر خیر والے ہے نیکی یہ اگر نومز ہوں تخوا یہ اگر نومز ہوں تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ایک صحت مند بنیادوں پر معاشرہ استوار ہوگا ان اکرمت کو میں ان اللہ اطخوا کو بے شک اللہ کی نگاہ میں تمہیں سب سے بڑھ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحان و تعالیٰ کا تخوا اختیار کرنے والا ہو ان اللہ علیم القبیل بیشک اللہ تعالیٰ قوبل رکھنے والا خوب خبر رکھنے والا ہے اگلی دو آیات کا ایک پس منظر بھی ہے ایک قبیلہ بنی اصرت کے افراد وہ آئے ہیں اور ان لوگوں نے کچھ اسلام تو قبول کیا نئے نئے مسلمان ہیں مناف نہیں ہیں بس جسٹ اسلام ایکسپٹ ابھی کیا ہے قبول کیا ہے تو آگے کچھ اظہار کیا. دیکھو بھائی مسلمانوں باقی لوگوں سے تو تم نے جنگ کی تو اسلام قبول کر رہے ہیں یا کیا ہے انہوں نے ہم تو بغیر جنگ کے اسلام قبول کر چکے ہیں کچھ اس طرح کا انہوں نے اظہار کیا تو پہلے تو یہ اسلام ایکسپٹ کرنا زبان سے اور ہارٹ فیلٹیفکیشن تصدیق کرنا دل سے اس کے فرق کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا اس سے ایک اور نقطہ بھی سمجھیں گے ان اللہ تعالیٰ اور پھر ان سے اس سورت کی آخر میں کلام ہوا بھئی دیکھو جتانے کی بات نہ کرو یہ اللہ کا احسان ہے کہ تو اس نے, اس نے تمہیں اسلام کی ایمان کی دولت دی ہے نہ کہ تم جتانے کی کوشش کرو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ان پر قرآن فرما رہا ہے قولت الراب آمنا یہ بدو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے دیہاتی تھے بدو تھے قالت الآب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے قل لم اے نبی عرم دیے تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو ولاکن قلو ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ولما ید خل ایمان پی اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا ہے ہاں وہ تو تین اللہ و رسول اگر تم اللہ تعالیٰ کی اور رسول علیہ السلام کی اطار کرتے رہو لا کم شی آ اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا اس کی شان کریمی ہے ان اللہ غفور و حم اللہ بہت بچنے والا نہایت اور فرمانے والا ہے تو ہاں تم یہ کہو اسلام لائے ہو تم نے اقرار ابھی کیا ہے لیکن ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا اس سے پتا چلا اقرار سے آگے بھی کچھ ہے مطلوب ہے جس کو ہم اور بچپن سے پڑھتے آئے ہیں اقرار ام لسان و تصدیق زبان سے اقرار دل سے تصدیق منافقین کا مسئلہ کیا تھا جنرل بات کر رہا ہوں اس سے ہٹ کر منافقین کا مسئلہ کیا تھا اسلام لائے دل میں ایمان نہیں تھا یہ لوگ منافق نہیں ہاں یہ تو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے محنت کریں گے ایمان دل میں بھی بڑھے گا ان اللہ لیکن سمجھنے کے لیے منافع کی زبان پر ہوتا ہے دل میں نہیں اس لیے وہ آخرت میں ناکام دنیا میں اس کو مسلمان مانا جاتا ہے کامیاب ہونے کے لیے زبان کا اقرار بھی ضروری دل کی تصدیق بھی ضروری اس لیے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس مقام پر اسلام اور ایمان میں فرق کیا گیا ہے ورنہ اسلام اور ایمان ایک جیسے مانا ہے جو مسلم ہے وہ مومن ہے جو مومن ہے وہ مسلم ہے بالکل اکول ہے لیکن اس مقام پر یہ فرق ہوا اور وہی ہے جو بچپن سے ایمان مجمل لفظ ایمان مجمل، اس میں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں اچھا ابھی اقرار ہے اور دل میں ایمان نہیں ہے اور ابھی ان کا اقرار ایکسپٹ کیا گیا ان کے دل والے ایمان کے دعوے کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا تو وہ دل والا ایمان پھر کیسا ہوتا ہے اس کا بیان اگلی آیت میں فرمایا نم المنون اللہ و رسول ہی بلا شبہ مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فم لم یا پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے یہ ایمان دل میں جاگوزی ہوا اور ٹھک گیا ڈٹ گئے اور جم گئے اس کے اوپر یہ ہے وہ ایمان جو دل میں جاگوزی ہو جائے تو حقیقی ایمان کا ایک جز کیا ہے یہ ایمان دل میں جاگوزی ہو جائے اچھا جب یہ ایمان ٹھک جائے اور دل میں جاگوزی ہو جائے تو پھر عمل میں کیا دکھائی دے گا وہ جاہد و بھی اموال ہی اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں ایمان اندر ہوگا تو عمل میں جہاد نظر آئے گا سارے دین کے تقادر اور اعمال کو ایک لفظ جہاد میں بیان کر دیا گیا تین سطحوں پر اگر تین جملوں میں سمجھے تو اللہ کا بندہ مستقل بننے کے لیے جہاد پوری زندگی اطاعت الہی کرنا اور نافرمانی سے بچنا کوشش اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد مستقل محنت اللہ کے قلبے کی سر بلندی کے لیے جہاد مستقل محنت یہی ہمارے تین بنیادی فرائض ہیں اللہ کا بندہ بننا دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا اور ان تینوں سطحوں پر مستقل محنت کا عنوان کیا ہے جہاد کی سبیل اللہ اس موضوع پر علیحدہ سے بڑا خوبصورت خطاب بھی ہے یہ تاچہ بھی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیر اللہ ایمان دل میں ہو تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا اور عمل مستقل اس کا عنوان کیا ہے اللہ کا بندہ بننے کے لیے مستقل محنت جہاد اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے مستقل محنت جہاد اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مستقل محنت اس کے لیے مستقل اصطلاح وہ جہاد کی ہے یہ کتاب سے جہاد فی سبیر اللہ یہ اس کا خطاب آڈیو ویڈیو میں اس سے استفادہ ان اللہ مفید رہے گا آج ہم نے پڑھا لفظ جہاد اکثر آتا ہے ایمان اور عمل صالح آج ہم نے پڑھا ایمان اور جہاد آج آخر میں شاید امکان نہ ہو تو کل سورہ حدید پڑھیں گے انشاءاللہ بس نوٹ کر لیجئے وہاں آئے گا ایمان اور انفاق ایمان اور انفاق ایک پھول کا مضموع ہو تو سورنگ سے باندھو مختلف انداز سے یہ دینی تقاضوں کو قرآن حکیم میں کبھی آمال صالحہ کبھی جہاد فی سبیر اللہ کبھی انفاق فی سب اللہ کی عنوان سے بیان کیا گیا ہے الام یہی لوگ سچے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے ایمان دل میں اور عمل میں جہاد فی سبیر اللہ دکھائی دے گا ایک ضمنی نکتا وہ اسلامی ریاست میں بھائی کس کو مانیں گے سٹیزن واقعتاً جو مسلمان ہوگا غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت ہوگی یہ بحث نہیں ہو رہی لیکن اجازت بھی ہے اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کریں جزیات دے جو کہ گالی نہیں ہے ٹیکس ہے وہ ادا کرنا ہے ان کو اور اسلامی ریاست ان کے عقیدے جان مال عزت گھر اولاد اور عبادت گاہ اور اپنی عبادت گاہ میں ان کے مذہب پر عمل اور اپنے گھر میں مذہب پر عمل اس کی اسلامی ریاست ان کو گارنٹی اور پروٹیکشن دے گی یہ تو ضمنی بات ہے مگر یہ کیسے طے کریں گے مسلمان ہے کہ نہیں تو بھائی اقرار پر کیا جائے گا دنیا میں دل میں جھانکنے کا کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کون مسلمان ہے جو دین کی مسلمہ باتوں کو تسلیم کرے جس کا اظہار کیا ہے اشد اللہ اللہ الا اشد الحمد ان ابد ہُسول ہُو صلی اللہ وسلم ریاست کی سطح پر مسلمان کون مانا جائے گا جو اس اقرار کا اظہار کر دے دل میں ہے کہ نہیں وہ اللہ جانتا وہ فیصلے کہاں انہیں آخرت میں یہ اسلامی ریاست کا ایک اور ٹیکنیکل ایسپیکٹ جس کی طرف اشارہ ملتا ہے آگے شاد فرمائے کہ کل اللہ بین کم نبی علیہ السلام فرمائی کہ تم لوگ اللہ کو اپنا دین کا معاملہ دینداری کا معاملہ جتاتے ہو ما اللہ السماوات و ما ومافل الارض اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی واللہ بکل نشین علیم اور اللہ تعالی ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے ایک بزرگ نے اس طرح سمجھایا ایسی ایسی مثال ہے نا سمجھنا چاہیے کہ بیٹا وہ دیکھو ایسا ہوا کوئی صاحب کسی کے گھر میں گئے تو ایک حضرت تھے تو حضرت نے کہا بیٹا وہ دیکھو وہ وہ گیلن میں پانی رکھا ہوا ہے نا جو چھٹی مرتبہ عمرے پہ گئے تھے وہ ذرا پانی لے کر حضرت کو پلاؤ بس زمزم پلانے کا کوئی ایشو نہیں ہے نا یہ بتانے کا کیا چکر ہے کہ چھٹی مرتبہ عمرے پہ گئے تھے بات سمجھ آ رہی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اخلاص عطا کرے اور اللہ مجھے اور آپ کو دکھاوے کی ہر شکل سے محفوظ رکھے السماوات و ما فی لڑ اور اللہ سبحانہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے ولہ شعین عنیم اور اللہ ہر, ہر شے کا علم رکھنے والا ہے یمن علی اے نبی علیہ السلام یہ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ اسلام لے آئے کلا تمن علی اسلام کم فرما دیجیے تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان تو نہ رکھو بل اللہ بلکہ اللہ نے تم پر اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی اگر تم سچے ہو تو اس کو مان لو ہم اور آپ بھی تسلیم کریں مانے اللہ تیرا فضل ہے اللہ تیرا احسان ہے کبھی ایسے نہیں میں تو بڑی محنت کر کے آیا دیکھو مجھے پہلی سف میں جگہ نہیں ملی دوسری میں تو دیکھو اتنے دن سے آ رہا تھا وہ بھائی کس کے لیے آ رہے تھے اللہ کے لیے کوئی بات ہے تمہارا بھائی تمہاری خواتین میں بھی سفید بن نہیں تمہاری کسی بہن کو آگے جگہ مل گئی تو کیا ہو گیا پریشانی کی بات کیا ہے اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے پچیس چھبیس دن سے آ رہا ہوں جناب اور آج مجھے پہلی سف میں دوسری سف میں تیسری سف میں جگہ نہیں ملی یہ جتانے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی اللہ کو سب معلوم ہے بلکہ مسئلہ بھی سمجھنے لگے ہاتھوں پہلی سف کا ذکر کچھ زیادہ آگے زبان پر حد ہی پیچھے یہ شخص آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پہلی سف میں ہلکی سی جگہ ہے لیکن اگر میں داخل ہوا تو جگہ ہو جائے گی تنگ اور میرے دائیں بہن ساتھی کو ہو جائے گی تکلیف یہ سوچ کر وہ دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے نماز ہو گئی یہ کدھر کھڑا ہوا ہے دوسری صف میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وار وسلم اس شخص کو پہلی صف سے ڈبل ثواب ملے گا یہ دین ہے گھس کر پکڑ لوں پہلی صف نہیں چھوڑ دو اپنے بھائی کے لیے اگر کئی خواتین جیسے ہماری مر چھوڑ دو اپنی بہن کے لیے اللہ پہلی سے ڈبل ثواب دے دے گا اسلام اتنا پیارا دین ہے حضر اسود لڑ رہے ہیں مر رہے چھوڑ دو حضور نے اسلام کر کے بھی دکھا دیے کہ اس طرح بھی سنت ادا ہو جائے گی اس لیے چھوڑ دو کہ میں نے جھگڑا نہیں کرنا میں نے لڑنا نہیں عورتوں سے مس نہیں ہونا عورتوں نے مردوں سے مس نہیں ہونا چھوڑ دیا پیچھے سے کرو گے اللہ کی ذات کری میں ڈبل ثواب دے دے گا انشاءاللہ دا. دین تو یہ ہے تو بھائی بتانے کی میں اتنی محنت کی اتنے سال سے میں کر رہا ہوں کچھ نہیں بھائی چھ عمرے کی ہے پانچ حج کی ہے یا پچیس حج کی ہے باون عمرے کی ہے باقاعدہ گنواتے ہیں لوگ کس کے لیے اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی اسی طرح کوئی دینی اجتماعیتوں میں ہے ذرا مشکل بات آ رہی میں تو اتنے برسوں سے جماعت کے اندر ہوں جناب میرے ساتھ ایسا ہو گیا میں نے تو پچیس سال لگا یہاں پر میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی قربانی وہ بھی قربانی کس کے لیے اللہ کے لیے وہ لکھا ہوا اس کے رامن کاتبین والے فریشتے نے ٹینشن کیوں لے تو یہ کیوں چتا رہے ہو تم چھوڑ دو بھل اللہ یمن علی کمن ہدا بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ان کم تم سارکین اگر تم سچے ہو تو مانو اناہ بے شر اللہ عالم جانتا ہے آسمان و زمین کی غیب کی تمام باتوں کو ولہ تعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو یہ اللہ کی توفیق سے تین سورتیں تفصیل تھی اور ضرورت بھی تھی آپ نے محسوس بھی کیا کہ یہ تین سورتیں مکمل ہوئی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح اور حجرات ابھی مکمل ہوئی یہ مدنی صورت مکمل ہوئی اور یہاں پر آ کر حکیم کی چھٹی منزل بھی مکمل ہوتی ہے اب قرآن حکیم کی آخری منزل اس کی اپنی ایک شان ہے سوریہ قوم سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے آخری منزل کا آخری منزل کا جو مرکزی موضوع ہے وہ آخرت کی فکر ہے اور خاص طور پر آخری دو پارے تو بہت زیادہ فکر آخرت کا بیان ہے کیونکہ ابھی بھی صورتیں آ رہی ہیں تو آخری منزل کا جو غالب موضوع ہے وہ فکر آخرت کا ہے اور اب سات مکی کا انشاءاللہ مطالعہ ہوگا پھر سور حدیث ستائیس پارے کے اختتام پر اور اٹھائیس و پورا وہ دس مدنی صورتیں آئیں گے تو وضاحت وہاں پر کر دی جائے گی انشاءاللہ اب یہاں سے آخری منزل کا آغاز سات مکی صورتیں انشاءاللہ ہمارے مطالعے میں آئیں گی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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَنَّا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَفَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْنَمُ مِنْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَرْقِ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْو يَهْدُونَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ